من من من بلعبنا. بلعبنا بلعبنا. بلعبنا بلعبنا. الله يا رب ربنا نحن نسالك من الصالحات ورد بنا الشور من الكنا و السجاء واغنا ميا دينا و اصلح لنا و وحد دينا و وحدنا الى حد الله و اشهد ان من يا ايها الذين آمنوا الله حق ولا قهو كنا الا ان تحرموا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وفرك منها زوجها وبنا به رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحال ان الله كان يا أهو الذين عاموا افتقوا الله أقولوا صلى الله عليه لكم آمانكم ويأكل لكم جمعونكم وبينكم الله ورسوله فقال الله تعالى فرزان عظيمة الله قال فإن خيل الهديد تعب الله وخيل الهديد محمد صلى الله عليه وسلم وشرب الأمور ورزاقها وقلنا مهدلت بنا وقلنا بالعزو مرآلة وقلنا وراءت بنا فأعوه بالله من الشيطان والدين بسم الله الرحمن الرحيم وهم يشارك الرسول من بعد ما قرأته الهدى ويكتبع جہنم وسا تسی مدر سام ہی دیدی بھائیوں نوجوان ساتھیوں اللہ بلا نے آج ہم نے اور آپ کو اپنے سب کرم سے ایک ساتھ مل بیٹھنے اور کچھ کہنے سننے کا موقع ہی عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ہم اور آپ شکر ادا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کو تو توفیق مانگیں اللہ ہمیں ایسی دین کے باتیں سننے سنانے کی توفیق دے اور سننے کے ساتھ عمل بھی کرنے کی توفیق دے میرے لیے دوستوں امل کریں آج آن دنیا کلر مسلمانوں کی جو حالات ہیں جیسے بھی ہے برابر آپ حضرات جانتے ہیں ہم سے جانتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے اور دیکھتے ہیں اور آپ کو آپ حضرات نے سے بھیجا دکھا عبد الکریم حفظ اللہ کا بیان بھی پورا اس پر زیادہ تر گفتگو کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے بس گور یہ کرنا ہے کہ آج مسلمان جو اس قدر دلیل اور ہو رہے ہیں اور تین بدی مسلمانوں کے حالات یہ سیدھا ہوتے جا رہے ہیں اس کے اخبار تو ان کا ایک بہت بڑا نئے سبق اللہ تعالیٰ نے قرآن پار کرنا بیان کیا ہے اندا واہر ماہی روما سے کسی قوم کے حالت کو اللہ نا اس وقت تو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنی حالت کو ڈاک کرتے کیا مطلب ہے اگر ہم پہلے بہت اچھے تھے اور آج ہم بہت پریشان ہیں تو اور کرنا ہے کہ پہلے اللہ نے ہمیں عزت کیا ابھی قوم ذکیل ہو رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ پہلے جیسے تم سے اب آدھ ویسے تم نہیں جب تو نے اپنی دینی حالت بدلا اللہ تعالی نے بھی اپنا معاملہ تمہارے ساتھ بدلا شروع کیا اس کو ایک وشال سمجھیں امام احمد بلخنبل رحمت اللہ علیہ امام اہل حدیب کہے جاتے ہیں امام اہل حد سننا جاتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کتاب سو ہے کہیں ایسا ہو کہ آپ جانے کے بعد مشد احمد بن حمل کا لے رہے ہیں اور کہیں کوئی ایسے آئے تھے جس کتاب کا حوالہ دیا میں نے اس کتاب کو نیٹ سے چیک کیا وہ حدیث صحیح نہیں مانا آپ تو بڑی مصیبت یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں صاحب حدیث بخاری بھی کہاں ملے گی حدیث نمبر بتائیں میں نے بتا دیج کیا ہے نہیں نہیں آپ سے بتا دے ریسرچ ہم خود کر دیجیے آج آتی سے سینٹر بھی موبائل کو بنایا ہوا کیا تم ریسرچ کر لو گے تمہیں تو بھی حدیث پڑھنی بھی نہیں آتی کیا تمہیں ریسرچ کر لے سمجھ گئے نا بھائی یاد رکھیں کہ یہ مفت احمد بن جانبل کی حدیث نہیں ہے امام احمد بن جانبل نے مسنت کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں فضانی صاحب لکھی ہے لکھی ہے اور ایک بڑی کتاب ہے کتاب الز کتاب ال کی روایت ہے اور بہت سارے بہت چین نقل کی ہیں ہم اس لیے واقعہ بطور مثال پر بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ آخر حالات بدلتے کیوں دنیا کا اور آج یورپ اور مغرب کا سب سے خوبصورت شہر جب کا وقت ہوا مسلمانوں نے عیسائیوں کے ختم کر کے جب میں شکست دیا ایک ایک مسلمان کئی کئی قیدیوں کو پکڑ کر کے لا رہا سارے بجاہد قیدی پکا پکڑ اور کے لائی اور تالاب کے سامنے پیچھے بہت اچھی بات تھی اسلامی جھنڈا لہرا دیا گیا اعلان ہو گیا کہ آپ اسلامی ملک بن گیا لیکن جب واپس آنے کی باری آئی خوشی منانے کا موقع آیا تو جہاد میں اس وقت ایک صحابی کے بڑے مشہور ابو سردا رضی اللہ ہو یہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور ساحل الفائی جن کا رقم حکیم الامہ اکیل اور کہا جاتا ہے قبیلے کے سب سے آخری انسان ہے جو مسلمان نبی علیہ الحمد کی مجلس میں آتے نوجوان بچے بڑے ہودہار لیکن خود کو چھوڑتے نہیں تھے بڑا مدد کی پوجا کرتے تھے ایک نبی علیہ السلام خان کی بڑی خواہش اور تمنتا تھی کہ یہ بھی مجھے بڑا ہودہار نوجوان ہے یہ لیکن وہ اپنے خود پرستی چہرتے نہیں تھے جگہ ہوئے ایک طویل عرصہ گزر گیا اللہ نے اس کے لیے ان شاء وشرام کی محبت ڈالی اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے مسلمان ہو جانے کے بعد اپنے گھر سے نکلے کہ نبی علیہ انسان کو جا کر کے بشار سنائے اور آپ کے سامنے اقرار کرنے کے میں مسلمان ہو گئی کہتے ہیں میں آپ کی طرف آ رہا تھا دور سے آپ نے ہم کو دیکھا تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا مسکراہے کیا دی. نہیں انک پڑے سوچ میں پڑ گیا آج تک کبھی ہم کو دیکھ کے وہ نہیں مسکراتے تھے آج میں نے کیا کر ڈالا کہ ہم کو دیکھ کے مسکرا رہے بڑے پریشان جہاں تک کبھی بات جاتی کوئی تنظیم ہوگی یا اور کوئی معاملہ ہے کہ یہاں تک کہ میں مجلس میں پہنچ گیا مجلس میں پہنچ جانے کے بعد میں سب سے پہلے انداز کو لا آپ اسے دیکھ کر کے مسکرانے کو لگے کیا ہے کیا بات ہے آپ کو مسکرا رہے آپ فرمایا میں نے رب سے بڑی دعائیں کی تھی کہ اللہ اس نوجوان کو مسلمان بنا دے لیکن ابھی تک مسلمان نہیں بنی تھی رب نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کسی نہ کسی بھی مسلمان بنا کے آپ کی تجرب میں حاضر کر دیجیے اور آج تم کسی اور انداز سے آ رہے تھے تو یہ اللہ نے خبر دے دی, دی کہ میں نے وعدہ پورا کر لیا اور اب اتردہ کرما پڑھ کر کے استعمال ہو کر کے آپ کے مجلس میں آ رہا ہے اتنا اونچا مقام مرتبہ ان کا شمار علماء صحابہ علماء صحابہ جنگ کے فاٹنے کے بعد سارے مظاہری ایک جگہ اکٹھا ہو گئے مال گریبن تقسیم کرنے کا پلان بن رہا ہے جائزہ لیا گیا جا تو پتا چلا سب ہے لیکن اب دردہ نہیں ہے اب صحابی کا غائب ہو جانا اور وہ بھی اتنے بڑے صحابی کا سب کے لیے بڑی حیرت کی بات بڑی حیرت میں چاروں طرف ان کو ڈھونڈنے کے لیے ٹوٹ سیدھا جا دیکھا جائے جا سارے لوگ ہیں اور انجام کے رسول کے صحابی ابو نہ نظینوں میں ہیں نا شہیدوں کی موت آنکھ ملے گئے لوگ ڈھونڈنے لگے ان کے ساتھی تھے زبید بن نفیر اپنے استاد کی طرف کے چاروں طرف تھی دوڑ پڑے گی جہین ایک خیمہ لگا تھا اسی خیبے کے اندر داخل ہوا حل اب ہو رہا ہے اب اترتا اکیلے اس کھینے میں بیٹھ کر کے رو رہے ہیں حالات کیوں ہمارے خراب ہو گئے کل جو ہمیں گدر کے شراب کرتا تھا آج اس سینہ کام کر کے ہمیں آگے دکھاتا ہوں لوگ حالات دیکھے ہوں گے آج یہ سارے حالات کیوں بدل گئے اب اترتا رضی اللہ تعالیٰ رو رو, رو رہے ہیں جو لتے ہیں میں نے کہا میرے بابا قربان ہو آپ اللہ کبدل کے صحابی ہم لوگوں کے استاد آپ کی وجہ روڈی ہوا تو خوشی کا دن تھا اتنا بہترین مالدار دن آج اللہ نے فتح تھی ہمارے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا لہر یہ ایک ایک مسلمان تیس تیس عسائی قیدیوں کو بنا کر قیدی براخت کے لے لیے جا رہا ہے مال کا جیبن کی بھرمار یہ تو خوشی کا موقع تھا اور آپ رو رہے ہیں انہوں نے کہا ہمیں بھی خوشی ہے لیکن رونے کی وجہ یہ راج ہاتھ ہندو یہ اس شہر کے لیے. اس ملک کے باشندے आज इनको की सिर्फ देखना पड़ा कैदी बना करके हम लेके जा रहे रोने की वजह के उम्मत बड़ी मारदार खुशाद गुअत और ताकत पावर वाले लेकिन जब इन्होंने दिन को छोड़ा शरीयत को तरफ किया तो के बजाय सिर्फ سنت کے بجائے نجا حلال کے بجائے حل جائے کے بجائے ناجائز راستہ اختیار کیا تو یہ چیز کون دنیا کی بہترین مالدات کچھ طاقت پر کون سمجھی جاتی ہم لوگ ننگے پڑے ننگے بدن ہیں مدینے ہم لوگوں کو بھیج کر کے اس اللہ نے مسلط کر ہمیں اس بت کو مسلط کیا انہوں نے دین کی رات اوپروں والے سے تعلق تھر کر لیا سارا تعلق کس سے رہ گیا نیچے والوں سے اللہ پکڑ رونا اس بات کا ہمیں ہے کہ آج ہم جو آئے ہیں تیز کی برکت سے اسلام کی برکت سے اللہ نے جو آج ہمیں یہ فتح بھی ہے یہ عزت دی ہے آج سے یہاں مسلمان آباد ہو رہے ہیں ہماری نسل صرف آباد ہو رہی ہے کہیں ہو ہماری نسل جو آج آتے ہیں جو آج عزت والی ہے اللہ کبھی یہ چیز کو چھوڑ دے گی اور اللہ سے منہ ہو جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہوتا کسی اور کاؤں کو دیکھ کر کے میری اس نسل کے ساتھ وہی کرے تو آج ہم نے انتفاق کیا میرے گھے تھے دلت کیسا ان دبل میں آج یو روما میں کہوں گی خت آ اگر انسان خوشحال ہے عزت والا ہے حاقی ہے اگر دینی حالات اس کی اچھی ہے تو جب تک وہ قوم دین پر قائم رہے گی تبھی تک اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے کے ملک کیا جائے اور جب وہ قوم دن چھوڑ دے گی طرح طرح کے سنکرات میں جس قوم جس قوم کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہاں کے پورے لوگوں کو برائی سے روکتی حرام کاروں کو منا کرتی ہر طرح کام سے وہ روکتی جو کا کی ذمہ داری لیکن وہ جو کرتے ہیں اس سے دس گنا زیادہ ہم خود وہی برائیاں کرنے لگے مسجدیں ضرور ہیں لیکن بینک میں دودھ لینے کے لیے لائن لگی ہوگی تو مسلمانوں کی کمی نہیں ہوگی مسلمان پیچھے نہیں ہوں شادی ہم نماز پڑھتے ہیں مسجدیں ہماری ہیں لیکن شادی کا موقع آئے تو شاید جس میں بینڈ والے دھول ڈڑا کے آپ کر رہے ہیں اس سے زیادہ یو نہیں کر پایا ہوتا اور وہ بھی اگر کہیں آپ کے پاس زیادہ آ ہے میرے بھائیوں جو چیزیں ہم مٹانے کے لیے آتے تھے وہی چیزیں ہم کرنے لگے اپنی ذمے داری ہم نے کھو دیا پھر اللہ ہزارہ برا ایک ہزار سال حکومت کرنے کا نتیجہ یہ دکھ جو آج سمان دیکھ رہا میرے بھائی. اس اسی دنی پوری دنیا کے اندر صحابہ جو دنیا کے الگ غالب آئے وہ صرف ایک کسان کو دے دیں عمر فاروق رضی اللہ جب مدینے سے نکلے اس کے حاق کی روا ہے یہ بخاری مسلم کی نہیں ہے ہر کی روا ہے جب شام فتح ہو گیا تو شام کے گورنر نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو امیر المین تھے ان کے پاس لے کر بھیجا اور کہا کہ یہاں کے عیسائی یہاں کے ایسے باشندے جسے جو ہم سے شکست سکائے ہیں ان کا خیال یہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مصالحت کے لیے امیر المبین خود آئیں دو فائدہ ہوگا ایک تو امیر مومنی مسلمانوں کو جو امیر عمر جو کرتا تو اس کو ہم دیکھ لیں گے اور نمبر دو معاہدہ بھی ہو جائے گا عمر رضی اللہ رنگ ہوگا تیار ہو گئی ہو رہا جو بیان کیا ہوگا تیار ہو گئے بھائی پہنچا تھا اپنے ساتھ ایک غلام لے دیا ایک لیا ایک غلام لیا ایک اوٹ لیا اور مدین ایسے چل پڑے طریقہ یہ تھا کہ دونوں آدمی ساتھ اونٹ پر بیٹھیں گے تو اونٹ کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی اس لیے ایسا کرتے ہیں باری کو کڑا کر لیتے ہیں تم بیٹھو میں نیچے سے نقید پکڑ کے چلوں گا اور پھر تمہاری باری آ جائے گی وہاں بیٹھیں گے تو نقید پکڑ کے چلنا یہ عمر فارو روی اللہ چلے پورے راستے بھر اس طرح سے باری باری بیٹھتے ہیں جب ملکستان میں داخلے کی باری آئی اور استقبال کے لیے مسلمان دوڑے گورنر وہاں کے فاتح صاحب اور پھر عیسائیوں نے سنا چاروں مدد سے ٹوٹ پڑی یہ بارہ ناسن کا تھا تو اس وقت سے گلاب کے روپ پر بیٹھنے کی باری آ گئی اور ہم ان کو کی نکیل پکڑ کے چلنے کی باری جندی پر آ گئی عمر فارو فور درد گلاب کے ناخ دیوی آئی تم بیٹھو گئے گلاب کو بیٹھایا اور عمر نکیل پکڑ کے اور روایتوں کے اندر آیا उस वक्त उम्र फारूक नंगे पैर थे और जो कभी कपड़ा पहने थे सिर्फ कभी तेरह पैबंद लगे कितने पैबंद ना और वो भी आज माशा को सब खिलाया हमारे भाई ने उधर टोपी लगी है टोपी काली है तो धागा भी काला ही होना चाहिए मटर खराब हो जाएगी मेरी खराब अगर कहीं एक सिलाई मार भी विचेरे की फैस नहीं मामीराज हिंदू देखा है समझे वहां पैमंद लगे चेहरा वो भी मेसी के नहीं थे कहीं कपड़े का था तो एक पैमंद चमड़े के लगे वेले कपड़ा भी नहीं हुआ अच्छा तो पैमंद लगा उमस फारूफ चलेंगे आखिर शाम गौर करें मदीना पहुंच गई امیر جی کیا کر رہی ہے یہ کیا کر رہی ہیں آپ نے کیا پکڑے ہماری باری ہم نے جو گناہ سے وہ کیا تھا اللہ کہ نہیں آپ وہ تھا داخل ہوا تو میری باری آ گئی ہم نے جو آگا کے حوالہ پورا کریں گے امیر یہ کپڑا تھا بدل نہیں یہ شام کے سائی دیکھیں گے تو کیا کہیں مسلمانوں کا بھی ایسا ہوتا ہے عمر فاروق نے کہا کہ میرے پاس کوئی دوسرا کپڑا ہے ہی میں یہی پہن کے چلا ہوں اسی کو دھل کر کے سکھا لیتا ہوں پھر تمہارا اسکول پہن لیتا ہوں ابھی تیرے پاس کوئی دوسرا جوڑا نہیں ہے کہاں بڑے تیز اور تدابے انہیں کہا کہ اب کے پاس نہیں ہے تو ایسا کریں آپ کی پوزیشن خراب ہو جائے گی لوگ برا کر گے میں اپنا ایک جوڑا دے دیتا ہوں نیا آپ وہ پہن لیں اور پیمنٹ والا کا بیچ کر کے ڈال دیں تاکہ آپ کی عزت آ رہے اور لوگوں کو اچھا اللہ بخارج. اور بالکل اس نے لیا تھا او ہمیں یہ مشورہ دے, دے. اس کپڑے میں میری تو نہیں ہو جائے گی اللہ کی چاہیے اگر تمہارے علاوہ کو یہ مشورہ دے تو میں اسی وقت اس کو دور نہیں پاس تم نے کیا سمجھا ہے یہ عمر ننگے پیر ننگے بدن مکے کے پہاڑیوں پر بکنیا چرانے والا اونٹوں کے پیچھے پھکنے والا ستاپ کا بیٹا تمہارے سامنے ابھی بنا ہے معلوم ہے اللہ نے عمر کو یہ چیز کر دی وسلم کے امتوں کو یہ عزت چکی ہے وہ اسی نے اسلام کی برکت سے کپڑوں کی برکت سے نہیں کیا اور یاد رکھنا مہمان طرف تو ان دیکھنے کا آ اللہ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دیا عزت تم کو اسلام سے بیٹھ کی برکت سے ملی اور جب تمہارا کدار خراب ہو جائے یہ او بڑی سے کچھ اور بھر جائے اور تم سب اللہ نے کس دین کی برکت سے عزت دی دیا ہے عزت کو دین سے حاصل کرنے کے بجائے کسی اور راستے سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو یاد رکھنا اصل یا اللہ تم کو سلید اور فارم آج ہمارا مسلمان نوجوان مسلمان بھائی چہرے پر داڑھی رکھنا بھی کیا سمجھتا ہے اپنی انسکا سمجھتا ہے دیکھنا چہرے پر داڑھی رکھنا بھی اپنی انسکا سمجھتا ہے نبی کی سنت کو کٹن میں ڈال دینے کی سب سمجھ رہا ہے سوچو. آج ایک مسلمان दीनदारी को दीनदारी को बड़ा एक समझ रहा है हमें जल्मा बस अब का मुझे देखी का रिश्ता चाहिए आपके दर्शकों में पहचान थी कोई अपना दीनदार लड़का हो द्वारा बताइए आपका क्या तो दीनदारी हम क्या होगा है मैं भी निगाह में रखा चलो भाई देखता रहा देखता रहा कोई एक नौजवान मिल गया पूछ लिया भाई शादी नहीं हुई नहीं इरादा है इरादा तो है लेकिन अभी रिश्ता ढूंढ गया है मैंने जाके लड़की वाले को बताया पचास सौ किस्ती हाँ लड़की वाले कहा साफ फना मस्जिद में दर्ज होता है पूरा आप आ जाए एक लड़के से आपको मुलाकात करा देंगे रिश्ता अभी नहीं उसको देखने पसंद है تو اب بات آگے بڑھائیں ورنہ کام ہو گا آئے اب چلے جائیں تو مارا ٹیلی فوٹ کر کے بتائے اتنی کی کیا ہوا اب میں ٹیلی فوٹ کروں صاحب کیا بات ہے لڑکا دیکھیں ہاں لڑکا آسا ہوا جیمدار بڑھے لیکن اتنا جیمدار نہیں چاہیے آپ ابھی تجربہ ہوا ہے ہاں تجربہ ہوا ہوگا جی ڈاک چاہیے ہم لیکن کتنا دین دار ہے بسوگرا میں اسلام میں جتنا دین ہوگا اتنا آپ کے اللہ اسے پڑھاتا ہے اور جب اس کمن سمندیدار کے ہو جائے کہ زیادہ جتنا دین کم ہوگا اتنا ہی زیادہ عزت ہوگی جی، تو میرے بھائی دنیا میں سلیل تو ہونا ہی ہے اسی لیے مسد احمد الحمد کی روایت اللہ رسول زندگی ساتھ پایا وہ سامان والا منصانہ اے میرے امت کے لوگ اب اللہ عمر نخصاف کے حدیث اے امت کے لوگ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عزت کو لکھ دیا ہے تب تک جب تک تو میری لائی شریعت پر عمل کرتے ہو اگر تم نے میری لائی شریعت کو ترک کیا سمجھتے نا وہ جو سبار والا منہار بنی اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نبی جو انسان بھی آپ کے نافرمانی کرے گا ہم اس پر ضلع مستق کر دیں گے میرے بھائی ذلت تو کس پر مستق ہوگی ہم یہ کہتے ہیں نہیں خوب کام بدل گئے زمانہ بڑا برا ہے الیکشن میں ایک پارٹی آ اس سے مسلمانوں کا ظلم ہو رہا ہے کبھی ہم یہ نہیں سوچتے اللہ اکبر اکبر ہم تف میں نہیں جانا چاہتے ورنہ بتائیں ورلہ بن نماز کی بڑی شدید حدیث ہے سبھی موقع ملا تو بتائیں کہ پانچ چیزیں اس عجیب کو چھیڑ دے گئے تو اس پورا وقت ختم ہو جائے گا البتح اللہ بل اگریزی بلاح رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کہ نبی رہے آپ کا نماز پڑھائی اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ شدیدوں کی طرف اٹھ کر کے آپ نے دیکھا کہ جتنے مہادرین ہیں اکثر کا تعلق سے مہاجرین یا ماں شرن مہاجرین مہاجرین ہم سنب تری یا دام ترن مہاجرین ہم سنبھری تم دہنا ان ہم اے مہاجروں کی جماعت آج اللہ نے تمہیں دنیا میں عزت دیا ہے آج تمہارے ہاں رحمتوں کی بارش اور برکتیں کمزور ہو رہا ہے لیکن تم مہاجرین ہوگا تو تم کے اونچے مقام والے صحابی ہیں مہاجر ہیں مجاہد ہیں آپ نے یاد کروایا لیکن یاد رکھنا خاندنی زبرونی تم سے ہندا پانچ نہایت خطرناک گناہ ہے پانچ نہایت خطرناک گناہ ہے جب ان پانچ گناوں کو ان کرنے لگو گے تو اللہ تعالی پانچ ادار تمہارے اوپر نازل کرے گا وہاں ان میں سے ایک برائی جب تک تم لوگ تمہارے مولا تمہارے کالی تمہارے والد تمہارے قدیم تمہارے دماغ تمہارے پتلی جب کتاب جب تک لوگوں کو کتاب سنت بتاتے رہیں گے وہ اور قرآن اور سنت کو اپنے لیے قسط اپنی قوت سمجھے نا اپنے لیے برکت کا سبق سمجھتے رہیں گے اللہ کی کتاب اور نبی کی جنت کو جب تک اپنے لیے خیر و برکت کا ذریعہ سمجھیں گے اور یہ یقینی رکھیں گے کہ قرآن حدیث پر عمل کرنے میں شریقت کی پابندی کرنے میں برکت ہے خیر ہے قوت ہے طاقت ہے کب ہے جب تک تمہارے کریماں ایسے کرتے رہیں گے تب تک بت لیکن جس دن کتاب و سنت کو چھوڑ دیا اور کتاب و سنت کی تاریخ کو تم مصیبت سمجھنے لگے اور یہ نظر کیا قائم کر لیا کہ اس میں کوئی خیر و برکت نہیں پھر اللہ پر کیا مدد کرے گا اللہ تعالہ دانی قوم پر تم کو مسمارے اوپر مسلط کر دے گا نہیں ایسا تو نہیں ہے ذرا سوچئے آج کسی کو ایک حدیث سنا کر کے دیکھیں بھائی کشو نے حمیز میں یہ بیان فرمایا ہے ہزار ہیلے بہانے کر کے حدیث کو رد کر دے گا دل بالکل نہیں ہوگا کیوں اس کے فکر شو کے خراب حدیث پڑی ہے اب حدیث کو رد کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے سمجھئے نا ہر قرآن پاک کی آگے دکھا دی جائے کہ سود کی یہ مذمت ہے بھی ہزار کا علیہ کرتا ہے آج نہیں آج سے چالیس سال کا ہمارے مالیگاؤں میں में خلیف شیخ رحمت اللہ نے کہنے لگے ایک مالیگاؤں میں سارے بس لوگ بیٹھے ہی دی. اور میں وہی مطلب لے کر ستھرا خلیف شیخ ہمارے ساتھ ہندوستان کے سب سے بڑے ادارے کے نازی پورے بل شریح ہندو پاس اندر تینوں چاروں ملک کے سب سے بڑے ادارے کے ناظر آئے تھے انہوں نے ذرا سود کی مدمت بیان کر دے تو سود لینے دینے کھانے کھلانے والے دادا کے مارکیٹ میں مودی صاحب کو چلے گئے باہر کے اسٹیٹوں نے کیا تھا مودی صاحب کو نماز ہونے کے مسائل معلوم ہو کیا بات کی بزنس کیسے ہوتا ہے سود کی اسکوپ نہیں ہے اب آج کے دن سود ملے سود کیا ہے وہ بھی فیصلہ کون کرے گا وہ کرے گا میرے بھائی اللہ کے سود نے فرمایا جہاں کتاب و سنت کو چھوڑے اور اپنے لیے مصیبت سمجھی اللہ کیا کریں گے تمہارے اوپر پاکل اللہ کو فرمایا بہت ساری تمہاری چیزیں کہوں گی وہ تعلیم میں تو صدا دے گی تمہارے اوپر ادا ہوگا اور بہت ساری تمہاری چینوں کو تین کر کے اپنے قبضے ملے گی کیا خیال اگر آج دیکھا جائے تو معلوم بتائے گا آج کے مسلمانوں کی حالات دے کر کے کتابیں جو کچھ ہو رہا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں النبی البی ریکلافان کی ہر صحیح حدیث ایک سچی موجودہ ہے جو آپ نے فرمایا اس وقت آج انسان اپنی آخری اس کو دیکھتے تو میرے بھائیوں پہلے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دین کی طرح پر بندی ہو جی ہم دین چھوڑے ہمارے حالات خراب صرف امیدا اس کی روایت اب اگر ہمارے حالات کو سنہ لی داس کی روایت ایک جملہ کیا تین تمہارے حالات اگر سنگڑے ہیں اب دوبارہ تمہارے حالات کچھ مت تک نہیں سن رہے تھے جب تک کہ تم دوبہ کر کے دوبارہ تین پر نہیں آرے بھائی یہاں پرچ بیٹھے کتنے سے بھائی اس میں ہیں جتنے بیٹھے جتنے بیٹھے سب انسانی ہی بیٹھے ہیں بھائی یہ ہے کوئی زندہ نہیں ہے ارے دو چار مدے کہیں باہر سے آئے ہوں گے چلو اس مسجد کو چھوڑ دو بڑی مسجدوں کی وہاں چلے جاؤ فجل نے جا کے دیکھنا جنے کے دن جگہ نہیں ملتی دوسرے مہندے کے ساتھ پہلے باہر لیکن کے جن مسجد میں جگہ نہیں ملتی کہاں کے دن تبادی پیدا ہو گئے سب چھوڑو رمضان کی پہلی تاریخ تو ہوگی جس طرح دیکھو مسجد میں کیسی جگہ پھول ہو جاتی ایک ٹوپی ایک کرتا ایک لنگی ایک چپل خریدے اور مسجد میں شاید پرانے نمازی جو ہیں پہلے اچرے تک تو ان کو اندر جگہ نہیں ملے اگلے سب ہم کو جگہ نہیں ملتی جتنے رمضان ابھی ہے سبھی لیکن ذرا بتاؤ رمضان کے بعد وہ کہاں چلی جاتے ہیں کسی اور ملک کے کلو میں نہیں آئے دماغ پکڑنے کے لیے جمعے کے دن رمضان میں جو مچھلی کھڑی محلے ہی کے دبا بھی ہے لیکن مشکل کیا ہے مشکل کیا ہے نیتیں ان کی درست نہیں تھی اب نیت ان کی یہ تھی کہ رمضان بھر نماز پڑھوں گا کہ ایک مہینے میں نماز پڑھنے کی نیت کی بدوبست کو اللہ نے بچیز میں آنے لیا اور اس کی نیت تھی جہاں رمضان ختم ہوا پھر اگلے رمضان تک نماز نہیں پڑھے اللہ نے کس طرح سے مسجد چھجکار دیا انما ان نیتیں درست ہو ہم کہتے ہیں اگر وہ نیت کر لیتا کہ ان نماز پڑھ رہے اب نماز نہیں چھوڑیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر رہنم کرتا اور ایک مہینہ کے اچھے بچے نے بلا رہا ہے زندگی بھر شاید اللہ تعالیٰ اس کو بلا رہا ہے میں نے کہنے کا مطلب یہ میرے بھائیوں کی پچپن نماز ہے جس چیز کی پابندی آج مالو میں رہی اس طرح میں مغرب میں دو تین سفر ہوں اور فجر میں پہنچ جائیں خجرے میں گئے کہاں چلے گئے نمازی بلکہ صاحب کہنے لگے وہ بات کی حج کی جماعت آج مسلمان کاروبار کے لیے پریشان برکت نہیں ہو رہی ہے سمجھے نا اولاد آپ فرمان کر رہی ہے کام تو ہے لیکن پیسے نہیں مل رہے ہیں آج کتنی پریشانیاں ہیں برکت کیسی آئی اللہ, اللہ نے فرمایا اللہ مبارک نے امتی دی وہ پورے ہاتھ اللہ میری امت کے صبح میں برکت دے کیا دے دے؟ اور صبح چلی گئی سونے میں ہمارے بہت بڑے موڑا تھے اہل علی سالم جن کا نام تھا محمد بن یوسف سورت رحمت اللہ علیہ جانتے ہیں محمد بن یوسف صورتی عربی کے بہت بڑے عالم تھے حدیث قرآن سب کے بہت بڑے عالم تھے یہ صورت گجرات کے رہنے والے تھے علی گڑھ میں اس دن پور ویسر کے رہے عربی زبان ہو دیگر ان کے ایک پرانے वाले تعلق رکھنے والے حیدرآباد ککن کے علاقے میں ایک ڈسٹرکٹ نادیڑ ہے وہاں اپنے ساتھی سے ملنے کے لیے آئے دلی سے وہاں علی گڑھ سے ملنے کے لیے آئے چونکہ بڑے آدمی سے مسجدیں کم روٹی اہل تین شاہی اتر گئے اسی مسجد میں نماز کے, کے پجل کی میں پڑھاؤں گا نماز پڑھائے اور سلام دینے کے بعد تاج مسجد کا دروازہ بند بڑھ مسجد کا دروازہ اب جتنے دو ہوتے ہیں چلے آر نگر جیل میں دروازہ مسجد اب کیا کرنے کے کی لیے آ رہی ہے مسجد ما جاؤ اب مسجد کا بات روم استعمال کرنے کے لیے آ رہے ہوں کیا کرنے کے کی لیے مسجد میں بچہ کسی ایک کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا اور کہا کیا اللہ کو جو برد ہے تقسیم کرنی تھی مسجد میں تقسیم کر دیا قرآن پاک پہ سات سو سے پجرے میں اور میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں برکت کا وقت ہے موڈا نے سب کو لوٹایا تھا برکت برکت اللہ نے تقسیم کر دی جماعت کے ختم ہونے پر اب تم کیا کرنے آ رہے ہو مسجد کا ہمام استعمال کر بات بعد خود استعمال کرنے کے لیے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 مولانا نے کہا کہ برکت اللہ تقسیم کر دیتا ہے اب ذرا میرے بھائی اکتاؤ ہم وہ سوئے ہم تو آگے بیوی بی سوئی بچے سوئے پوتے سوئے نمازے سوئے نمازیاں سوئی پوتیاں سوئی بیٹا بہت سویا کو ہوا جب اس طرح سے نماز کے وقت برکت تکسیم ہونے کا وقت ہے ماں سورج گروسی آئے کے دوستو ذرا یاد رکھنا ہاں؟ نماز کیا سمجھایا آج ہمارا مزاج بن گیا ہے صرف سیاسی پارٹیوں کو قصور ہے کیا کیا رہے جو بھی مصیبت آئے سیاسی پارٹی یہی ہے نا کبھی یہ ہم وہاں سنا نہیں کرتے کہ ان کے پھر ان کی سیاست کس کے ہاتھ میں ہے ہم کہتے مشین میں گڑبڑی مشین کس کے ہاتھ میں ہے اصل پاور تو کس کے ہاتھ میں ہے اگر وہ نہ چاہتا تو کوئی اور سیدھا سا نہیں ہو سکتا مین پاور مین چالو اس کے ہاتھ ہم کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچے کہ ہمارا تو کچھ کو سن رہی ہے موسال اسلام کے زمانے میں مسلمان اقلیت بڑی پیاری مثال ہے جس کی حکومت تھی بھائی کی جس کی حکومت فرون کے کو مت ہے اور فروغ نے کیا قانون پاس کیا ہے مسلمانوں کے ہاں جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیں یہی نا قانون ہے نے پاس کیا اتنا ظلم جو لوگ مسلمان اکلیت نے بس بہت تنگ آ گئے فرون کے ضرور پریشان ہاتھ آئے موسا علیہ السلام کے بعد موسا علیہ السلام فرون بہت سل کر رہا ہے بڑی زیادتی ہم لوگوں پر ہو رہی ہے اب تو دنیا میں کوئی سہارا نہیں اوپر والے سے ہوا کرتے کہ اللہ تعالیٰ فرون کے فلم سے ہمیں نجات پورے مسلمان موسال کی قوم فرون اور اس کے قوم کے ادار سے نجات پانے کے لیے کس سے شکایت کر رہے ہیں سے موسال موسال اور کیا کہتے ہیں ہمارے رات کے پاس پاور نہیں لیکن اوپر والے کے پاس جو پاور ہے اس سے دعا کرنے کاجاد دے دی من سال احتراب صاحب میں اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ مسلمانوں کو بڑا دل پہنچتا ہے مسلمان بڑے پریشان ہیں پھر عمل کر رہا ہے اللہ مسلمانوں کو نجات دے دے پریشان مضرون مسلمانوں کی مدد کر جا کر دے ٹھیک ہے نا بھائی دعا ماری اللہ آپ کیا سمجھیں میرے نا ہم نے حکم دیا ہمارے مشرا کو کیا ہم دیا؟ وما نشرب ورمتا نشرب کے اندر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں پہلے ہر ہر مسلمانے میں مسجد آباد کر لو بھائی مسجد کب میں مسجد پھر اور جن اولاد کا سر رکھ رہا ہے اللہ کو کیا کروانا ہے ابھی مسجد والے ہم نے اور بھانو بندو بھائیوں کو کہا کہ جہاں جہاں مسلمان محلے ہیں ہر مسلم محلے سے آپ کیا تعمیر کریں مسجد اور پوری مسجدوں میں اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھ کو اپنا مرد بنائے واقعی اور مسجدیں بن جائیں نماز کی پابندی بڑو نماز قائم کرو ابشیہ ملبو ملی جب آپ نے مسجدیں بنائی مسجدیں بنانے کے بعد جہاں نماز کی پابندی ہونے لگی ملبو ملی وہ ان کو کچھ خبریں سنا دے اب فلاحوں کا گھرا گرک ہونے اور اب آپ لوگ نہ جا پائیں گے اگر سوچو ساری مصیبتوں کا حل نے کس میں رکھا تھا مسجد کے آباد کرنے کی اور آج ہمارے حل کتنے تو آخر مشکلات تو آنی ہی آنی ہے اسی لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دیووں پر زیادہ تنقید کرنے کے بجائے اپنے آمار کا بھی جائزہ لے کے ایسا تو نہیں کہ ہمارے آمار ہماری کیا ہمارے کی سب ہمیں مل رہی ہیں اسی لیے اللہ اکبر ہر گوشا ایک پراسنا تک کس سامنے تحریک کرنا چاہیے آخر یہ صاحب کرام یہ کی پوری دنیا کے اندر اکلت کے باوجود جو عزت کی زندگی گزارے اس کی کیا وجہ ہے کچھ لوگوں نے بہت ریسرچ کرنا چاہا کہ صحابہ کے کامیابی، کے کامیابی، کی کامیابی سلق کی کامیابی اجاگر ساتھیوں کی کامیابی کا سرواس کیا تھا تو کچھ پہلے علم و سبق نے بڑی اچھی بات کہی کہتے ہیں پانچ یلے جتنے کی بیٹے پانچ باتیں بھی جن پر اصحاب رسول بڑی مضبوطی سے عمل کرتے تھی اور انہی کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہ پانچو چیزیں ہمارے اور آپ کے اندر آ جائیں پانچویں پہلی چیز پانچی سے تین نمبر ایک لز لو جما جبھی انفرادی زندگی نہیں گزارتے تھے جماعتی زندگی گزار جماعت کے ساتھ مل کر جماعت سے جڑ کر کے بالکل جماعت سے چلتے رہتے تھے ملے رہتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ لڑ کر کے اپنی دو انچ کی دو انچ کی دیوار الگ پڑی نہیں لوزوم و شمار اجتماعیت کی مل کر کے رہنا تھوڑی تھوڑی باتوں میں معمولی معمولی جھگڑوں کے اندر اپنا الگ الگ مسجد بنا لینا مدرسہ بنا, لینا، بنا لینا، عرق دینا تھے بنا دینا الگ کرنے کی تصویر دینا سب سے بڑی بڑا کیا ہے علامہ اقبال نے کہا تھا فرد کھائیں رقص میٹر سے بنا کچھ نہیں موت ہے دریا میں وہ دوست. پیروں نے دریا کچھ نہیں دوستوں اگر کامیابی چاہتی ہیں تو پہلے استعمال کی کسی بھی رگو لال مجھے فرمایا سورج سے انخری اور آپس میں بالکل جڑے رہو ملے رہو ایک دوسرے سے بچے رہو الگ نہ ہو جاؤ اور آج ہمارے ہاں ہر اختلاف کا ہر اسی طرح کا نتیجہ کیا ہوتا ہے بھائی اللہ ایک چھوٹی سے جماعت ہوگی اگر آج امام یا مسجد کے صدر سے جھگڑا ہو جائے تو کل وہ الگ مسجد بنانے کے لیے سوچے گا جھگڑے کو ختم کر کے ایک ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں سب سے بڑا الگ جو تم جماعت جماعت کے ساتھ مل سے کرتے ہیں. اس کے رہنا جما کے قیمت کر کے اجتماع جی گزارنے کی کوشش کرو کہا جاتا ہے ایسے چار چار برتن ہوتے ہیں وہاں ڈکر ہو رہی ہے قصہ یاد آیا بڑا سراؤلا مرشنی سرا یاد لوگ ہو رہے ہیں بڑا سراؤلا اور بڑا محمد ابراہیے خیال کوشی یہ دونوں بڑے آدمی تھے دونوں کہیں جلسہ تھا جا رہے تھے اور بیل گاڑی کے سفر تھا یہ والی بیل گاڑی کچا راستہ دونوں کافی لمبا سفر تھا بستر ڈال کر کے بیل گاڑی میں دونوں ایک کا سب دوسرے کا پیر لے کے سو گئے اور دونوں نے لوٹے دو جو ہے اپنے وہ آتا تھا المونیم کو کہتے روٹے کنڈیشیا تھا المونیم المونیم کا لوٹا دونوں نے تیسے ڈانٹ دیا پہلے پرانے زمانے میں لوگ لوٹا اور رسی لے کے چلتے تھے کہیں بھی ضرورت پڑی پانی نکال کے پیلیں گے وضو کرنا ہوگا پانی نکال کے وضو کر لیں گے تو باقاعدہ لسی نے ایسے ہی ڈانس دیا صبح بجے کے لئے اٹھے تو بڑا سڑا ہو گا مشہوری کہتے ہیں ہم دونوں تو آپ سو لیے لیکن دونوں کے لوٹے اتنے لڑتے رہے جہاں برتن ہوتے وہاں ٹکٹر ہوتی ہے ہر ٹکٹر کا ہاں. ہاں. ہاں اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ الگ ہو جائے تو شیخنا کہتے ہیں دونوں کے لوکھے آپ اتنے لڑے کہ بجر سے باری کرنے کے لائق دونوں میں تو کسی کو روکا نہیں ملے گیا بھائی لوٹے جہاں برتن جا ہوتے ہیں وہاں ٹکٹر ہو جاتی ہے مزاج بھی ٹکر کوئی درم مزاج کوئی در دماغ کوئی سب کوئی سب ملا کسی کے پاس یہ ہوگا تو ایسے کے کا ہوگا سمجھ گئے نا اور کوئی چرچ ملا ہوگا سنبھال ایک سب کو لے کر کے چلنا ہے برکت اس میں ہے پھر یو الگ شمار اللہ الگ شما اگر ہم سب کو لے کر کے مل کر کے ایک دوسرے کے نخرے برداشت کر کے ایک دوسرے کی سخت سماج کے بھی سماج برداشت کر کے اگر ہم لے کر کے چلیں گے تو دو فائدہ ہوگا دو بساتے سنیں نمبر ایک اللہ تعلیم کیا برمایا الجماعت تو الجماعت و, الجماعت و یہ مل کے جب جماعتی زندگی گزارو گے تو اس پر اللہ تعالی کے رحمتوں کے اس سے بن جاؤ گے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تم پر داخل ہوگی اگر آپس میں مل کے رہی تو پورے محلے کے لوگ اللہ کی رحمتوں سے محبت. نہ بتو میرے بھائی اللہ البر کا تو مارکا دے تم اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر کے رہنے میں اللہ تعالیٰ برکت ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں ہمیں جماعت کی زندگی گزارنے کی تو فیمسی میں کسی اور نمبر دو پانچ دنوں میں سے کتنا باقی دس منٹ بھائی دس منٹ باقی ہمارا دور ہے چلو وہ اس سے با اور دوسری چیز دے رہے بھائی استعمال کی استعمال آ رہی میں ہم بار والوں کو نہیں کہتے کہہ رہے ہیں وہ نماز میں آئے تو ماشاء اللہ یہاں جائے تو چاہیے کچھ نوجوان کے روپے یہاں کیا لیا کر بہت اچھی چیز ہے لیکن مارکیٹ میں مر جاتے ہو تو پرند کہاں رہتی ہے ایمانداری سے تو پرند کہاں رہتی ہے کہاں رہتی ہیں سوچو ذرا سا کئی چیز سنتے وہ نہ شاید اس کے طرف کر دینے پر اتنا عذاب کا مستحق نہ ہو جتنا اس سنت کے چھوڑنے پر عذاب کا مستحق کیا کہہ رہے ہوں سید بس ایک حدیث سنا کے بارے کو ختم کر دیتے تھا دیں گے بھائی دیکھیں ہمارے ہمارے ون اپنوں نہیں کہیں کس کو کہیں گے بھائی پورے ملنے یہ ہمارے نوجوان ہمارے ساتھی ہیں ہمارے بچے ہیں اگر ان کو نہیں کہیں گے تو, تو کون پہلے بنائے گی ٹھیک ہے نا اپنوں کی اچلا نہیں کرے دوسروں کے کیا کہنے کے لیے کہیں گے لیکن اسی طرح بتاؤ نبیت سامنے بنوایا سلا مرا نم ولیم آج ولا ولا بنائے میرے تین قسم کے امتی ہیں اللہ مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ قیامت کے دن سے بات نہیں کرے گا ودا جو ان کے گناؤوں کو مانگ کر کے ان کو پاک بھی نہیں کرے گا نمبر تین ون یم گر اصل کے میدان میں کہاں پریشان ہے اللہ ان کی پرواہ بھی نہیں کرے گا نمبر چار ودہ کا دام علیم وام علیم اور ان کے لیے بڑا درد عذاب کتنی بیٹھے ہیں دوست اگر سمندر کے بارے کہتے اللہ یا رسول اللہ یہ تین پدبت بڑے ہیں یہ کون ہیں ذرا بتائیں من ہوں یادا کو برباد ہوگئے ہلاس ہوگئے تباہ ہو گئے اتنا بڑا پدبت اتنا پدمشیل اللہ نے سوچنا ناراض کیا پر اللہ اس سے بات نہ کرے اللہ اس کی پرواہ نہ کرے اللہ اس کے گناہوں کی مفرت نہ کرے نام سے ڈھال لے ایسے کون سے تین بٹ وقت ہیں نمبر ایک نے فرمایا پہلے نمبر الدار تینوں میں سے کون ہے چٹنی کے نیچے اپنی ادار اور پینٹ لچکانے والا کیا خیال ہے دوستوں بولو بھائی الف المنان کتنے ہیں تیس بلکہ تینوں سن النبے کو سراتا ہوں بلہل المن الگات ول من کو سر آتا ہوں بلہل مل کا بل ہے کون ہے نمبر ایک ٹکنی کے نیچے کپڑا لٹکانے والا نمبر دو ول منپ میں پستک آتا ہوں کاری جو چمکھا کر کے سامان بیچنے والا اور نمبر تین منان احسان کر کے احسانا نب یہاں راستہ پکڑ کے چلے کھا رہے ہیں اللہ واہ واہ بہت ساری روایتیں ہیں بس ایک بتا ہر بھی سوچنا اللہ تعالیٰ ختم کرو کہ دوستو ہمیں سننا اچھا اس بار دھیان پوچھ کتنے اثر بتائے بچے اللہ پوچھنا ہے اللہ نے کتنے اللہ کتنے پیسے سنائے چار نہ ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ چھوٹی چیز ہو کہ بڑی چیز ہو چھوٹی چیز ہے کہ بڑی چیز آج دنیا کہیں گے انہیں کیا رکھا ہوا اللہ چیز کا ہے لوگ نگاہورتوں سہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے دل صاحب ہو سو نگاہ سارا معاملہ کہاں چلا گیا ساری سنتیں کی ندی اللہ کے نبی کیا گیا بنواتے ہیں کچھ لوگ کہتے دل صاحب ہونا چاہیے اچھا بتا دیں چلو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ ان کے بارے میں کیا خیال ہیں دل ہی بولو بھائی اللہ رسول کے صاحب آپ کے سالے اللہ رسول کے سالے عمر بہبود کے جیسے او کل مومن حضرت حفصہ کا بھائی کوئی چھوٹے آدمی تو نہیں تھے دل تو ساتھی رہا ہو ساتھ رسول نے کا ادار ابھر کر دو میرے بھائی جن کیا تو اللہ ہے ترمیدی کی حدیث نظر راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں حدیث ایک طرح جا رہے تھے چادر رچی تکنے کے نیچے لٹک رہی تھی چلے جا رہے تھے مست بالکل کسی سوچ بچار میں تیسے چلے جا رہے سونے ان کی روکی پکڑ اٹھانے اب ذرا سوچے کسی کی, کس کی, کس کی دے دے. لکی میں ہاتھ لگا دیکھنا کتنا من کی طرف اللہ رسول نے پیچھے سے بڑے کچھ کھیلے فرق کے اللہ کا بڑے کچھ کھیلے پر کہ تھپڑ ہی مارتے لوکی بہار کچھ پر اللہ اللہ میری لکی اٹھائی اب کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ خود کا معاملہ ہے خیر اللہ کو میں نے کہا اللہ خود کا مانا اس کا ادارہ اس کا ادارہ کا واسطہ واپس اس کا ادارہ اللہ کے بندے اپنی ادار اونچی کر لے یہ زمین پر لگکتی نہ رہے بول لے تین فائدے مح اکبر تین فائدے نمبر پہ اردا وہ اچھا وہ اب تھا کتنے ہو گئے دوست ماحول چھوٹی چین ہے نبی کی سنت ہی چھوٹی ہو سکتی ہے نبی کی سنت کی جب نبی چھوٹا نہیں تو سنت کیسے چھوٹی ہوگی سنت کی ہو چھوٹی بھی ہو دوستوں احت کی بات ہے اللہ فرمائے کیا فرد ہوگا نمبر ایک تمہارا کپڑا زیادہ صاف رہے گا کیوں؟ جو گرد سے نمبر دو اتخا رسپوت پہلا فائدہ کیا ہے کپڑا صاف رہے گا اور دوسرا اس سے اس کی برکت سے اللہ تعالی کے دلوں میں تقویٰ پیدا کر دے گا جب تقویٰ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے بھائی کہوں ان کے روپئے یہ کر لو یہ نبی کی سنت ہے اور نبی کی سنت سے فائدہ ہے پر نمبر ایک آر فرمایا ان کا کپڑا تیرا صاف رہے گا نمبر دو وہاں تک یہ تخوا کا اسے تبدیل کر دے گا اس سے تبدیل کا حساب بہت ساری بیٹھوں کے مقابلے اس کے اس کے بعد انداز زیادہ تکوا تمہیں تھا ماں اللہ چکا اور تیسری چیز وہاں और तेरा कपड़ा पुराना देर में होगा क्यों रगड़ता रहेगा तो जल्दी फट जाएगा कपड़ा साफ है ज्यादा पायता और दिल में तक्वा बात हो गई ना लेकिन साफ इसने सुन कर लिया फिर कहने लगे यार सुनना इन्दना ही अपने रसुलना अगर फट जाएगी तो कुर्सी खरीद लेंगे چادر ہے چند کر کے اگر فرق گئی کیا فرق پڑ دوسری اور خرید لیں گے اللہ نے دیکھا کہ ان کے پاس سمجھ میں نہیں ارے ابھی بھی کیا دوسری خرید لیں گے آج دوسری بات ہے اللہ وہ سنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے سب کو یہ سی بات کر کے تو دے دی آپ نے کیا کروایا اچھا ٹھیک ہے اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے سال میں دس منٹ کی پاڑے گا دس منٹ پہننے کا لیکن بتاؤ ہمارا پی یا وہ صبح یہاں اگر کچھ نہ سوچے کسی اتنا اگر کچھ سوچ لے کہ ٹہنے کے اوپر پہننے میں نبی کی سیوا نتی پر بھی ہو جائے کیا یہ بھی محبولی چیز ہے صاحب نے کہا محبت کیا تمہاری جگہ میں چھوٹی ہے لیکن اگر تو نے ٹکڑے کے اوپر پہن لیا تو کس کی سندر سبل کرتے اور طریقہ بنانے کا موقع مل گیا تو محرص السلام تو معمولی آدمی کی ہے کی میرے اللہ ہو بہرا کرو ہمیں سنت کی ویروی کرنے والا ہوتا ہے میرے دو مسالے بھی ہیں تو چاہتا بہت سارے مسالے اس میں تھی سن بڑا طبیع موضوع ہے نمبر تھی میرے بھائیو ہو وہ عمارت و مسجد تعمیر مسجد, مسجد, مسجد کو آباد دوستو مسجد آباد مسجد کس سے آباد نماز سے نماز سے اعتقاب سے جمعے سے درج قرآن سے درج حدیث سے دینی تعلیم سے سمجھ گئے ان تمام چیزوں سے مسجدیں صاحب کرم مسجدوں کو آماد کرنے والے تھے کیا ہو گئے ماشاءاللہ وہی آج بھی کھڑا ہوگا دوستوں سے بات کرتا رہے گا گھر سے نکلا ہے نماز کے لیے اور باہر کھڑا کہاں ہوگا جہاں ایمان تکبیر شروع کیے اب آگے کھڑا ہوا اور سلام بھی پی وہیں چلا گیا ہوٹل پر کھانا کھائے گا تو چال آپ نے بلا پھیلے نمکا تھا کچھ کولڈ ڈرنک لیا سمجھ رہا اور باہر کی دکانے کے بعد کھانا کھانے کے بعد ابھی اتنے نماز ہوٹل کو ہو تو پیسہ ہوا ہے ہوٹل والا جلدی جائے دوسرے کسٹمر کھڑے وہاں جواب لے گئے اور مسجد میں آ گیا تو فرض نماز پڑھنے اطلاع دینے کی دے رہی ہے سب مسجد کے جو انتظار کر رہے ہیں اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں بھاری اڑ اللہ کے بتوں وہاں کھڑا ہونے کے بجائے یہاں آ کر کے بیٹھے ہوتے اللہ کے گھر میں مسجد میں داخل ہوا کیا پڑھا اللہ تحری عوام رف اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں آ گئے رحمتوں کا دروازہ کھول دے اور وہاں کھڑے کھڑے قیمت چپڑی سے پرن سی رحمت ملتے مسجد کو آغاز کرنا نمبر چا. کیا کہیں واٹس اپ کرتا صبح چھ آپ میں جیتے تو کس نے کس نے یاد کیا اللہ ماہول پر دو گھنٹا نسیب نہیں جلدی تو دیکھتے دیکھتے انسان سو سکتا آج چپ کی بات ہے آج انڈیا گورمنٹ کا قانون ہے ہے ریل میں فری ٹائر ہو فرسٹ کلاس ہو یا اے سی ٹو ٹائر ہو نو بجے کے بعد ہر آدمی کی لائف یہی قانون ہے نا یہی ہے کام اب عمل نہ کرے کوئی وقت نہیں لیکن کام یہی ہے نو بجے کے بعد لائٹ بچ جائے لائٹ بچ گئی لیکن چھ بیٹھ ہے تو شیک کی اپنی بتی جیسی کیا خیال ہے پھر جب تک تھک نہ جائے بک نہ آ جائے مو ہو رات رات رات اور بل بختی تو یہ ہے کا خبر کرو ایک اس پر لیتی ہے اب باتیں کریں گے سن لیں گے تو وہاں بھی واٹسپ کی راستہ ساری رات یہ پریشانی اللہ کا امو تو پہنا نصیب ہے شبانندہ سید اس پر الحمد للہ یہ سارے سونے کے آداب نے آداب سے کس نے ختم کر دیا کس نے محبت کر دیا موبائل دی تلاوت و قرآن چوکی چیز چو کیا ہے تلاوت قرآن دوست قرآن تلاوت پابندی بڑی داخل آئی اور ہم نے چھوڑ دیا اگر پوچھا جائے ہم سے تو پوچھے رہی موری صاحب آپ تھے ہم کہیں کہ میں رمضان سے تو اس کے بعد موقع نہیں لگا پتہ نہیں آپ کو روکان ہے رمضان میں قوران کھلا کھلا اور رمضان میں جب بند ہوا اب اگلے رمضان تک کوئی کلو تک بہت بروز پڑی کسی کو دیکھیے نمبر پانچ وہ دیہات اس کی اسٹریٹ اللہ تعے جہاد یہ پانچ چیزیں اور جہاد حضرت اللہ کا موقع ہے حضرت البیلا کا موقع ہے آپ نماتے فرما دے حل مل کو سنوانوں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے لوگوں نے کہا بنایا رسول اللہ فرمایا از مجاہد من جہد سب سے بڑا جہاز یہ ہے کہ مسلمان اپنے نقص سے جہاز کر کے اپنے نقص کو شریعت کا داری. یہ جہاز کو چھوڑ ہی دیا میرے لیے پہلے یہ جہاز کرو کہتا ہے دہڑی نہ رکھو جہاد کر کے دہڑی رکھو نفس کہتا ہے سود دے جہاد کرو کہ ہاں خود لینا ہاں میں ہماری لیے وہاں کا مرب ہی بنا نفسا ندھا ہوا سائی مر جنت میں جانے کے لیے اس نفس کی اور یہی سب سے بڑا لحاظ ہے یہ سب نے سامنے رکھی ہے ہمارا کتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب ساتھ کو مل کر کے بیٹھ لے اور پہنچانے کی تو فیصل فرمائے